اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقُدْ فَتَنَّ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بات کسی کے لائق نہ ہو بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے له اصاب چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا اور شیعاتین مطب جنات کو بھی تابع کر دیا ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو وآخرین مقرنین فی الاسفاد اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب یہ ہماری بخشش ہے لہذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا وَإنَّ لَهُ عِندَنَا وَحُسْنَ مَآبَ اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ آزمائش کیا تھی کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے اس کی کوئی بھی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی البتہ بعض مفسرین نے مجھے البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چسپاں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے جن کی تعداد ستر یا نوے تھی ہم بستری کروں گا اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شاہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا لیکن ہوا یہ کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ ناکس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ اللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوتے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر ہزار چار سو چوبیس مسلم حدیث نمبر 1654. ان مفسرین کے خیال میں شاید اللہ نہ کہنا یہی فتنہ ہو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے اور کرسی پر ڈالا جانے والا جسم یہی ناقص الخلقت بچہ ہو واللہ عالم بعض لوگوں نے اپنی فاسد عقل و درایت کی روح سے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم غرض لیکن ہم عرض کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی معجزات عطا فرماتا ہے انہی معجزات میں ایک معجزہ قوت مردانگی بھی ہے علاوہ ذی اوقات میں برکت بھی ہے اس اعتبار سے حضرت سرحمان کے واقعے کو عام انسانی معیار پر ناپنا اور پھر اسی عقل و درایت کے خلاف باور کرانا اس اعتبار سے حضرت سلیمان کے واقعے کو عام انسانی معیار پر ناپنا اور پھر اسے عقل و درایت کے خلاف باور کرانا یکسر غلط ہے چنانچہ حافظ ابن حجر اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں اس واقعے میں انبیاء علیہ السلام کی اس خصوصیت کا بیان بھی ہے جو قوت جمعہ کی صورت میں ان کو عطا کی جاتی ہے جو ان کی بنیادی صحت قوت بار آوری اور کمال مردانگی پر دلالت کرتی ہے حالانکہ انہیں عبادت اور علوم کے ساتھ بھی خصوصی اشتغال ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ اس سے زیادہ بلیغ انداز میں عطا کیا گیا تھا آپ کے اپنے رب کی عبادت میں علوم ربانی میں اور مخلوق کی فلاح و بہبود میں اشتغال بہت زیادہ تھا علاوہ آپ نہایت کم خور تھے جو کثرت جمعہ والے شخص کے لیے جسمانی کمزوری کا باعث ہے اس کے باوجود آپ بعض دفعہ ایک ہی رات میں غسل واحد کے ساتھ اپنی, اپنی گیارہ اپنی بیویوں کے ساتھ باشرت فرما لیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے اس کی جنسی قوت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے بہوالے فتح الباری چھٹی جلد صفحہ نمبر 563 سو دار السلام الریاض یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ حضرت سلیمان کا یہ واقعۂ مباشرت حدیث میں آیت زیر بحث کی تفسیر کے طور پر بیان نہیں ہوا ہے بہت سے مفسرین نے اپنی فہم کے مطابق اس آیت پر اس کا انتباق کیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر تعویلات و توجیحات کے مقابلے میں جو بیشتر اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں یہ انتباق زیادہ صحیح ہے اور اس سے اس آیت کی ایک معقول توجیح سامنے آ جاتی ہے واللہ اعلم و بصواب پھر یعنی مجھے ایسی با اختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا یا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو یہ دعا بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی پھر یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہت عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بنایا یا بتایا ہے جب کہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے سریمبیا آیت نمبر اکاسی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی فوت کے لحاظ سے تند ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے بہ فتح القدیر پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہت یا بادشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے جب کہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے سور امبیا آتمبرکاسی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے بھوار فتح القدیر پھر جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں پھر یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نواز دیا اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے جسے چاہے نہ دے تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے پھر یعنی دنیاوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایزا پہنچائی ہے <متصال> اور میری جینی کہ ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے <الْأَلْبَاب> اور ہم نے ان له اہلهم ومثلهم معهم رحمه منا وذکر لؤللباب اور ہم نے اسے اس کا پورا کمبا اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے اخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث اواب اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا مطلب جھاڑو پکڑ اور اس کے ساتھ کسم پوری کرنے کے لیے قسم پوری کرنے کے لئے اپنی بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا وہ اچھا بندہ تھا بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا واذكر عباد واذكر ابراہیم و اسحاق و یعقوبی اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو قوت و بصیرت والے تھے اننا ذکر بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیکو کاروں میں سے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کے لیے کہیں کام کاج کر کے مقدر کفاف رزق کا انتظام بھی کرتی یہاں پر متعدد تفسیری روایات کا ذکر کیا گیا ہے مگر اس میں مگر اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں اسے معلوم کرنے کا کوئی مستند ذریعہ نہیں نس سے جسمانی تکالیف اور عذاب بن سے مالی ابتلا مراد ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور ادب کہ ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اس کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے تھے ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے یعنی ایک ہی چشمہ تھا پھر بعض کہتے ہیں کہ پہلا کمبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کمبہ عطا کر دیا گیا لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دگنا تھا پھر یعنی ایوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطا کیا تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا و شدائت پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا پھر بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے سو کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ سو تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے تیری قسم پوری ہو جائے گی اس عمر میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرا کوئی شخص بھی اسی طرح سو کوڑوں کی جگہ سو تنکوں والی جھاڑو مار کر ہانص ہونے سے بچ سکتا ہے بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے بہوالے فتح القدیر پھر ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سو کوڑوں کی جگہ سو تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی بہوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چورتر و مسرد احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر دو سو بائیس جس سے مخصوص صورتوں میں اس کا جواز ثابت ہوتا ہے پھر یعنی عبادت الہی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی و علمی بصیرت میں ممتاز تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایمانہ نامن ہے یعنی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان ہوا یا یعنی یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی آخرت کا ہر وقت استحظار یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہد و تقوی کی بنیاد ہے یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے پھر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّم مِّنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الْيَسْعَ اور ذُلْكِفْل کو یاد کیجئے اور ان میں سے ہر ایک نیکوں کاروں میں سے تھا هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنات عدن مفتحت لهم الابواب ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے اتکئین فیہا یدعون فیہا بفاقیہت کثیغت و شراب جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں ترہ ترہ کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے وعين عندهم قاصرات الطرف اترا اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر بیویاں ہوں گی ھذا ما تعدون اليوم الحساب کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان ھذا رزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہمارا رزق مطلب عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ معاملہ اہل خیر کا ہے اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم یصلونہا فبئس المہاد یعنی جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے چنانچہ وہ آرام کرنے کی پوری جگہ ہے ہذا فلیذوقوہ حمیم وغساق یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اب وہ اس کو چکھیں وآخر من شکلہی ازواج اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے یہ <سلام> تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آتا ہے ان کے لیے خوش آمدید نہیں بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارِ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائک ہو کہ تمہارے لئے خوش آمدید نہیں تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف السّ کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے آل تعریف کے لیے ہے ال تعریف کے لیے ہے اور اجمی نام ہے ذوالکفل کے لیے دیکھیے انبیاء امبیا آیتمر 85 کا حاشیہ الاخیار خیرن یا خیرن کی جمع ہے جیسے میں کی جمع امواتن ہے پھر یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاندانوں سے متجاوز نہیں ہوں گی یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی اطرابن تربن کی جمع ہے بیمانہ اہم عمر بھول فتح القدیر پھر رض ان بیمانہ عطیہ ہے اور حرض سے ہر قسم کی مذکور نعمتیں اور وہ اکرام و اعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بہرا یاب ہوں گے نفادن کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں یہ نعمتیں بھی غیر فانی ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی حاضا مبتدا محضوف کی خبر ہے یعنی العمرو حضا یا حاضہ مبتدا ہے اس کی خبر محضوف ہے یعنی حاضم ذکیرہ یعنی مذکور اہل خیر کا معاملہ ہوا اس کے بعد اہل شر کا انجام بیان کیا جا رہا ہے پھر توغینہ جنہوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی اور رسولوں کی تقزیب کی پھر یسلونہ کے معنی ہیں یدغلونہ داخل ہوں گے حمیم و غصاکہ هذا کی خبر ہے یعنی حیدا حمیم و غصہ غصاکن فل مطلب یہ ہے گرم پانی اور پیپ اسے چکھو حمیم گرم کھولتا ہوا پانی جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا غصاکن جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا یا سخت ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہوگا شکل ہی اس جیسے ازواجن انواع و اقسام یعنی حمیم و اصساق جیسے بہت سی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے پھر جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے ائمہ کفر اور پیشوایان اور پیشوایان ضلالت سے کہیں گے جب پیروکار قسم کے کافر جہنم میں جائیں گے یا امّفر و ضلالت آپس میں یہ بات پیروکاروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے پھر یہ لیڈر جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے رحبتن کی معنی وہ و فراخی کے ہیں مرحبَ یہ کلمہ ترحیب یعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کہے جاتے ہیں لہ مرحبا اس کے برعکس ہے پھر یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے یعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے ہیں پھر یعنی تم ہی کفر و زلالت کے رستے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو یہ پیروکار اپنے مقتداؤں کو کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رب جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے کالو رن شروع اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے ہم کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا یہ ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں اِنَّ بلا شبہ یہ اہلِ دوزخ کا باہم جگڑنا حق ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَمُوذِرُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے بڑا زبردست رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے نہایت غالب بہت معاف کرنے والا قُنْ هُوَ نَبَءٌ عظیم کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اَنتُمْ عَنْهُمْ عَرِضُونَ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون مجھے فرشتوں کی بلند پایا جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ يوحا إلي إلا أن ما أنا نذير مبين میری طرف تو یہی وہی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و ثواب باور کرایا یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے یہ عذاب آگے بھیجا پھر یہ وہی بات ہے جسے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلاً سور آراف آیت نمبر اٹھتیس اور سورہ احزاب آیت نمبر اٹھاسٹھ پھر الاشرار سے جہنمی لوگ فقراء مومنین کو مراد لیتے جیسے عمار خباب صہیب بلال و سلیمان وغیرہ رضی اللہ عنہ انہیں روسائی مکہ اذراہ خبص برے لوگ کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست دہشت گرد انتہا پسند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں اسی طرح اہل بدت خالص اہل سنت کو برا باور کراتے تھے پھر یعنی دنیا میں جہاں ہم غلطی پر تھے پھر یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہیں کہیں ہیں ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں پھر یعنی آپس میں ان کی تقرار اور ایک دوسرے کو مول تان بنانا ایک ایسی حقیقت ہے جس میں تخلف نہیں ہوگا پھر یعنی جو تم گمان کرتے ہو وہ میں وہ نہیں ہوں بلکہ تمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے اتاب سے ڈرانے والا ہوں پھر یعنی میں تمہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے جس سے اعراض و غفلت نہ برتو بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے پھر ملا اعلا سے مراد فرشتے ہیں یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں میں نہیں جانتا ممکن ہے اس اختصام مطلب بحث و تقرار سے مراد وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے پھر یعنی میرے ذمہ داری یہی ہے کہ میں وہ فرائض و سنن تمہیں بتا دوں جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے اور ان محرمات و معاشی کی وضاحت کر دوں جن کے اجتناب سے تم رضائے الہی کے اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے یہی وہ اندار مطلب ڈرانا ہے جس کی وہی میری طرف کی جاتی ہے پھر یہ قصہ اس سے قبل سور بقرہ، سر آراف سورۂ ہجر سور بنی اسرائیل اور سورۂ کہف میں بیان ہو چکا ہے اب اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے پھر یعنی ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں انسان کو بشر زمین کے ساتھ اس کے تعلق کی وجہ سے کہا یعنی زمین سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وہ سب کچھ اسی زمین پر کرتا ہے یہ یعنی اس لیے کہ وہ بادی البشرا ہے یعنی اس کا جسم اور جلد ظاہر ہے کہ دوسرے حیوانات کی طرح اس کی اس کے جلد پر بال اون نہیں ہے پھر یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزاء درست اور برابر کر لوں پھر یعنی وہ روح جس کا میں ہی مالک ہوں میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر خاکی زندگی حرکت اور توانائی سے بہریاب ہو جائے گا انسان کے شرف و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھونکی گئی ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی روح قرار دیا ہے پھر یہ سجد تہیہ و تعظیم ہے سجدہ عبادت نہیں یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاون کو سجدہ کرے بحوالے جامعہ اخترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو وقال الألباني وهو حديث صحيح لشواهده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.